الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك أجمعين وذشتا كي جميسي حضرت فييدنا إمام عزم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی کے بارے میں عرض کیا جا رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی ان کی علمی اور اشتہادی حیثیت ہے میں اس کے بارے میں حق کماحقہ اظہار نہیں کر پایا ہوں اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی قابلیت اور ان کی اجتہادی شان اور ان کی ذہانت اور جودت تباہ جس عظمت کی حامل ہے اس کے پیش نظر اور اس درجے کے اعتبار سے میں کچھ وضاحت کر سکوں میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں پاتا لیکن پھر بھی ان کی جو علمی شان ہے کچھ اس کے متعلق اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ کوئی ان کی انتہائی شان نہ سمجھ لی جائے اس لیے کہ صدیوں پہلے وہ اہل علم اور اہل فضل کہ جن کا ایک اپنا علمی مقام ہے اور جن کا ایک مرتبہ ہے جب وہ ان کے بارے میں یہ فرمائیں کہ ان کے اٹھنے اور بیٹھنے ان کے چلنے اور پھرنے میں دانشمندی کا اثر پایا جاتا تھا تو پھر اور ان کے جو حرکات و حکانات ہیں اس کے بارے میں کیا کوئی ارد کر سکے گا اور اپنے وقت کے مایاناز امام فن حضرات یہ فرمائیں کہ اگر ساری دنیا کی عقل ایک پلے میں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی کی عقل تراجو کے دوسرے پلے میں رکھی جا سکتی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ والا پلہ جو ہے وہ بھاری ہوتا تو آپ بتلائیے کہ جن کی عظمت یہ ہو اور جن کی عقل اور سہم و فراست اس شان کی ہو تو اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور ان کے حلقے درد میں شریک ہو کر اور ان کی صحبت اور ان کی قربت جن کو حاصل ہوئی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کے شب و روز کو ملاحدہ فرمایا تو ان سے جو ہے کس کی گواہی ہو سکتی ہے جب وہ یہ گواہی دیں اور وہ یہ شہادت بیان کریں اور وہ یہ بتلائیں جو اپنے وقت کے شیخ اپنے وقت کے جلیل قدر امام و محدث مانے گئے تو پھر دوسرا جو ہے وہ کیا جو ہے ان کے کمال علمی کو بیان کر سکتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ شان ہے ان کی یہ عظمت ہے اور لوگوں نے جو ہے ان کو اپنا امام ایسے ہی نہیں بنا لیا ان کو محقط علاق ایسے ہی تسلیم نہیں کر لیا ان کو اپنا پیشوا ایسے ہی نہیں مان لیا اور ان کی شان اور ان کے مرتبے میں ان کی زبان ایسے ہی نہیں بولی بلکہ کچھ دیکھا تھا کچھ سمجھا تھا کچھ جانا تھا تبھی جو ہے انہوں نے یہ فرمایا اور یہ ایک حقیقت کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے وسط علمی کے مالک تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ ان کلمات کے ان توسیحی جملوں کے اور وہ جس مرتبے پر سائز تھے وہ ایسے ہی توسیفی اور تعریفی کلمات کے مستحک تھے اس لیے لوگوں نے ان کے بارے میں یہ باتیں کہیں حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ان کی جدت تباہ اور ذہانت کو ذرا دیکھیں کہ کیسے کیسے مسائل انہوں نے چٹکیوں میں حل فرمائے اور پھر یہی نہیں کہ انہوں نے بیان فرما دیا کسی مسئلے کو ذکر کر دیا اور کسی مسئلے کے متعلق اس کا حکم بیان فرما دیا اور وہ دوسروں نے جو تفریح نہ کیا ہو ایسا نہیں بلکہ ہر ایک نے اس کی نہ صرف یہ کہ تائید کی بلکہ امام صاحب کی ذہانت کی بڑی تحسین اور آفرین بھی کی اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ خصر اتفاق سے حضرت سفیان صوری اور ایک بہت بڑے قاضی ہارون رشید کے کوفے کے قاضی القذات وہ بھی موجود ایک اور فتح شریک بھی موجود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی تشریف فرما اہل علم بھی وہاں پر موجود اور جن کو علمی ذوق حاصل وہ بھی وہاں پر حاضر اس سے بڑھ کر ان کو کوئی اور موقع میسر نہیں آ سکتا ایک شخص نے ایک مسئلہ چھیڑ دیا اور کہا کہ ایک جگہ بہت بہت سے لوگ مشتمع تھے اور ہوا یہ کہ ایک سانپ نکلا اور جس شخص کی طرف بڑھا وہ پریشانی میں گفترا ہوا اور اس نے اس سانپ کو پھینکا تو دوسرے شخص پر وہ جا گرا وہ بھی اسی استراب میں اور پریشانی کے عالم میں اس سانپ کو پکڑ کر پھینکتا ہے اور وہ تیسرے شخص پہ جا کر گر جاتا ہے اس طرح سے آخر کار یہ ہوا کہ آخر میں جس شخص نے اس کو پھینکا اور وہ جا کر جس شخص پر گرا تو اس نے اس کو کاٹ لیا اور اس کی موت واقع ہو گئی تو اس بارے میں دیت کس پر آئی یہ مسئلہ جب سامنے پیش کیا گیا تو ان حضرات میں سے بعض نے کہا کہ سب پر بیت لازم آئی کسی نے کچھ کہا حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی چپ چاپ خاموش بالکل بیٹھے ہوئے مسکرا رہے اور ان کے یہ حکم سن کر کچھ نہیں فرماتے کہ کوئی سب پر بیت لازم کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ کسی پر بے لازم کر رہا ہے کوئی کسی پر بیت لازم کر رہا ہے آخر کار ان حضرات نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فارمت اللہ تعالی سے عرض کی کہ آپ خاموش بیٹھے آپ بھی تو کچھ اظہار خیال فرمائیے تو جب یہ سب کچھ بتلا چکے کہہ چکے اور حضرت امام آزم سے جب انہوں نے یہ درخواست کی تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ فارمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کا حل اس طرح سے بیان فرمایا فرمایا کہ سب پر دیت لازم نہیں آئی اور یہ اس لیے کہ پہلے شخص نے جب اس سانپ کو پھینکا اور دوسرے شخص پر جا گرا اور اس کو اس نے کاٹا نہیں اور اس نے بھی جب پھینک دیا تو پہلا شخص جو تھا وہ بری ہو گیا اس سے پہلا شخص بری ہو گیا کیونکہ اس نے جب پھینکا تھا اور دوسرے شخص پر گرا تو وہ تو محفوظ رہا تو اس کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہوا اسی طرح, اسی طرح سے جب دوسرے شخص نے پھینکا اور تیسرے شخص پر جا کر وہ گر گیا اور وہ محفوظ رہا تو اس شخص پر بھی دوسرے پر بھی دیت لازم نہیں آئی اور اسی طرح سے جب تیسرے میں پھینکا اور چوتھے پر جا کر گرا اور وہ بھی محفوظ رہا تو یہ تیسرا شخص بھی جو ہے بری ہو گیا تو اب اس آخیر شخص کی بھی دو حالتیں ہیں اور وہ اس طرح سے کہ جب اس شخص پر سانپ آیا اور اس نے کاٹا نہیں تو یہ شب جو ہے بالکل محفوظ رہا کہ اس نے جب پھینکا تو فوراً جو ہے ساتھ نے کاٹا ہی نہیں تو اس پر بھی دیت لازم نہیں آئے گی ہاں اگر پھینکتے ہی اس سات نے کاٹ لیا اور اس کی ہلاکت ہو گئی تو پھر اخیر شبد پر صرف دیت لازم آئے گی تو آپ دیکھیے امام صاحب کی ذہانت پر کہ سب نے تو کہا کہ سب جتنے جتنے پھینکا ہے سب پر دی تلاشی بنائے گی اور یہاں صاحب نے فرمایا کہ نہیں سب پر نہیں شخص پر آئے گی جبکہ جو ہے اس کے پھینکتے ہی اس صاحب نے اس, اس شخص کو کاٹ لیا ہو اور اس کی ہلاکت ہو گئی کیونکہ اب قصور وار یہ ہوا اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھی کتنا یہ زیق مسئلہ تھا اور کیسی باریکی تھی اور کس طرح سے آپ نے اس کو محبوض رکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ حل فرمایا فرمایا کہ اگر ہاں اس شخص نے پھینکا اور اجلاس اس ہی اس اس اس نے جو ہے اس ہی اس کاٹا نہیں تو اب اس اس پر دیت لازم اس لیے نہیں آئے گی کہ اس نے جو ہے اپنی حفاظت میں کوتاہی کی اور غبلت کی اس کو چاہیے تھا کہ جیسے اس پر سانپ آیا تھا یہ پھینک دیتا اس کو وقفہ ملا سانپ نے فوراً نہیں کاٹا تو یہ, یہ, یہ, آخری شخص جس نے پھیکا تھا, یہ بریو ذمہ ہو گیا اور اس نے غفلت کی اور اس نے کوتا کی اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد اگر کاٹا ہے تو پھر اس عقیر شخص کا بھی اس میں قصور نہیں ہے اس طرح سے اس مسئلے کو حل فرمایا اپنے وقت کے محدید اپنے وقت کے فقیر امام سفیان سوریک کوئی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی قاضی القزاق جو ہے وہ معمولی شخص نہیں تھے لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں حضرت امام آزما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس جو ہے وہ نے تحقیق کے ساتھ ذرا سی سات میں ایک لمحے میں کس طرح سے جو اس مسئلے کو حل فرما دیا سب نے اس کو پسند کیا حضرت امام اعظم ابو پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہانت کی سب نے داد دی سب نے اس کی آپ کی تحتین سیک کی اور سب نے جو اس کو سراہا کہ واقعی جو ہے وہ حق یہ ہے کہ جو حضرت امام اعظم نے بیان فرمایا ایک ہمارے جو ہے بہت ہی بڑے فقی مانے جاتے ہیں اپنے وقت کے اور ہارون رشید کے زمانے میں جو ہے یہ قاضی رہے ہیں اور نام ان کا عبد الرحمٰن ہے لیکن مشہور ابن ابی لیلہ کے نام سے مشہور ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے درمیان کچھ رنجش رہتی تھی اور بات یہ تھی کہ یہ جس قدر فیصلے کرتے تھے غلطیاں کر دیتے تھے اور حضرت امام اظہار حق سے کبھی جو ہے وہ رکتے نہیں جو بھی حق ہوتا اس کو ضرور ظاہر فرماتے تھے ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بیٹھے ہوئے تھے قاضی عبد الرحمان اور اپنے اس مجلس ازا کی اس مجلس سے اٹھ کر یہ چلے گئے راستے میں دیکھا کہ ایک خاتون کسی سے جھگڑ رہی آپ کھڑے ہو گئے اس خاتون نے جس شخص سے یہ جھگڑ رہی تھی اس کو یہ کہا بچہ عبدالرحمان جب یہ سنا تو کہا واپس آ کر کہ اس عورت کو گرفتار کر لیا جائے گرفتار کر لایا گیا اور کہا کہ اس کو کھڑی کر کر درے لگائے جائیں باتوں پر ذرا توجہ رکھیے گا اس عورت کو کھڑی کر کر درے لگائے جائیں حد تاری کی جائے اور دو حد تاری کی جائے دو سزائے دی جائیں اس کو اور مسجد میں اس پر حد لگائی جائے کی دو سزائے دی جائیں اس کو اور مسجد میں اس پر حد لگائی جائے یہ عبد الرحمان ابن نبی للہ جو ہے فیصلہ کیا حضرت امام اعظم ابو حنی فارحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی کہ اس طرح سے قاضی عبدالرحمن ابن عبی لہلا نے یہ جو ہے فیصلہ کیا ہے اور یہ حکم بتلایا ہے حضرت امام اعظم ابو حنی فار اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ قاضی عبدالرحمٰن نے اپنے اس فیصلے میں بہت سی غلطیاں کی فرمایا کہ پہلی غلطی تو قاضی صاحب سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے آئی عدالت کے خلاف جو قدم اٹھایا جب یہ اپنی مجلس چلے گئے تھے تو پھر ان کا واپس آ کر مجلس قزات میں آ کر بیٹھنا یہ بالکل عدالت کے خلاف پہلی غلطی تو یہ کی اور دوسری غلطی یہ کی کہ انہوں نے اس خاتون کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اس کو کھڑی کر کر درے لگائے جائیں حد تاری کی جائے جبکہ بالکل یہ حدیث کے خلاف کہ خاتون کو حد تاری کی جائے گی اس قسم کی تو کھڑی کر کر نہیں بلکہ اس کو بیٹھ کر حد تاریخ کی جائے گی یہ دوسری غلطی کی اور تیسری غلطی یہ کی کہ انہوں نے مسجد میں حد لگانے کا حکم دیا ہے جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں حد تاری کرنے سے منع فرماتے تھا. یہ تیسری غلطی کی اور فرمایا کہ انہوں نے ایک ہی لفظ سے دو حد دو سزائیں کار کرنے کا حکم دیا دو سزاؤں کا حکم دیا ہے حالانکہ ایک لفظ سے ایک ہی حد جو ہے وہ نافذ ہو سکتی ہے دو حد نافذ نہیں ہو سکتی یہ چوتھی غلطی کی ہے اور فرمایا کہ پھر یہ کہ قاضی صاحب نے خود اپنی آنکھوں سے جو ہے اس معاملے کو ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پر یہ فیصلے جاری کر دیے جس شخص کو اس خاتون نے یہ اپنا کہا تھا اس نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں جس کو گالی دی جس کو یہ سب کچھ کہا جس کے والدین پر یہ توہمت لگائی تو اس نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں اور قاضی صاحب کو تو یہ اختیار نہیں تھا کہ خود جو ہے وہ فیصلہ کرتے وہ, وہ شخص دعویٰ کرتا تو پھر جو ہے قاضی صاحب فیصلہ کرتے یہ پانچویں غلطی کی تو آپ دیکھیں کہ کتنی واضح بات ہے یہ اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے عقل میں بھی آتی ہے کہ جس شخص نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو اس بغیر دعویٰ کیے ہوئے جج کو قاضی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ جناب اس کے بارے میں فیصلے سازت کرتا پھر اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی بات کتنی غلطیاں جو سری حدیث کے خلاف جو ہے وہ واقع ہو گئی معام کے فیصلے کے کرنے میں تو یہ حضرت امام اعظم ابو نیبا رحمتہ اللہ تعالی علی کی ذہانت اور خدا داد صلاحیت تھی جب یہ معاملہ ہو گیا تو قاضی صاحب نے جا کر گورنر کو شکایت کر دی کہ امام آزم جو ہیں وہ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں اب چونکہ وہ امتناب کے, کے بال تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں گورنر نے حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد سے امام اعظم کوئی فتویٰ نہیں دیں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو دیکھا اور فیصلہ یہ کیا کہ فتویٰ دینا فرض کفایہ ہے اور اس وقت کوفے میں اور بھی بہت سے علماء موجود ہیں تو لہذا آپ نے بلا چو چرا اس حکم کی تعمیر کی اور کوئی جو ہے اس کے بعد سے آپ نے فتوا نہیں دیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر اللہ تعالی علیہ کی ذرا سیانت دیکھیے حسن اتفاق سے ان کے گھر میں خود ان کی صاحبزادی نے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضور آج میں روزے سے ہوں اور دانتوں سے خون نکل کر خوب میں مل کر حلق سے نیچے چلا گیا تو آیا روزہ جاتا رہا یا باقی رہا کوئی بھی نہیں تھا گھر, گھر کا معاملہ تھا لیکن میں ان کی دیانت کی طرف جو ہے اشارہ کر رہا ہوں اور ان کی دیانت کا یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے کیسے دھیانتدار تھے اور کیسے امین تھے فرمایا اپنی صاف سے کہ تم اپنے بھائی ہمار سے پوچھ لو اس لیے کہ گورنر نے مجھے فتویٰ دینے سے منع کر دیا نہیں بتلایا اسی اسنا میں ہوا یہ کہ گورنر کو خود چھت فت مسائل میں بڑی دشواریاں پیش آئیں وہ حل نہیں ہو پا رہے تھے فتحی مشکلات میں مبتلا ہو گیا آخر کار حضرت امام آجم ابو علیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کو رجوع کرنا پڑا نہ تریوی کہ اس نے حضرت امام اعظم سے رجوع کیا بلکہ پھر آپ کو عام طور پر جو ہے وہ فتویٰ دینے کی اجازت بھی دے دی تو حضرت امام اعظم کو ان کا کمال علمی اور ان کی ذہانت کیا شان رکھتی تھی یعنی قرآن و حدیث کہ تو وہ ماہر تھے ہی تھے لیکن اپنی ذہانت سے بھی ایسے مسائل کو اس طرح سے حل فرما دیا کرتے تھے کہ جیسے کہ معلوم ہوتا کوئی مسئلہ ہی نہیں تیرا تو تیرا کا معاملہ ہمارے یہاں خلف الامام قراط ال خلف الامام کا معاملہ اور یہ مسئلہ بڑا جو ہے وہ زیر بحث رہا ہے اور ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی تیراعت کرے گا کہ نہیں ظاہرہ کے امام کے جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جب وہ مقتدی ہے تو مقتدی کو کراد کی ضرورت ہی نہیں یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے قرآن کا بھی حکم ہے اور حدیث کا بھی یہ حکم ہے قرآن میں اللہ رب العزت نے اشاد کرنا کہ قر القرآن فس تمع رہو کہ جب قرآن پڑھایا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو یعنی جب قرات ہو رہی ہے اور جہر سے کرات ہو رہی ہے پڑھنے والا جو ہے وہ زہر سے پڑھ رہا ہے تو حکم پرانی یہ ہے کہ تو اس وقت پرانے کریم کو توجہ سے سنا جائے توجہ سے سنو اور صرف توجہ سے سننے کی بات نہیں فرمائی فرما کہ وہ اور خاموش رہو تو اب آپ دیکھیے یہ آئے کریمہ نازل ہی ایسے موقع پر ہوئی ہے کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے کچھ صحابہ نے کراط شروع کر دی وہ انہوں نے اپنا پڑھنا شروع کر دیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ماریا اناس کہ کیا ہوا کہ مجھے قرآن سے جھگڑایا جا رہا تھا یعنی تم میں سے کون جو ہے وہ کراط کر رہا تھا کون تلاوت کر رہا تھا میرے پیچھے تو آپ نے فرمایا کہ قراۃ الما ملو کرا تو امام کی تیراک ہی مقتدی کی تیراک ہے مقتدی کو کراک کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ, یہ حکم قرآن اور حکم حدیث کہ امام کے پیچھے مقتدی جو ہے تیراک نہیں کرے گا صرف تنا پڑھے گا باقی جو ہے وہ تصبیحات تشابد اور دروسری پڑھے گا لیکن تلاوت قرآن پاز نہیں کرے گا کراط قرآن پاز نہیں کرے گا ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں ہم قرآن نہیں کریں گے اس دور میں بھی یہ بات چلی اور بہت سے لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے مناظرہ کرنے کے لیے آگے کثیر تعداد میں اب آپ دیکھیے یعنی میں حضرت امام اعظم کی ذہانت بتلا رہا ہوں استدلا تو یہ ہو گیا آپ نے سن لیا اور یہ دلیل آپ نے یہ وہ سن لی اور اس کو یاد رکھیں آپ کہ قرآن کا یہ حکم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے جو ہے وہ بحث کرنے اور مناظرہ کرنے کے لیے آ گئی امام اعظم ابو علیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ بات یہ ہے کہ تم اتنے سارے لوگ ہو سب سے جو ہے وہ بحث کرنا تو یہ تو اس طرح سے تو معاملہ حل ہوگا ہی نہیں بحث ختم ہی نہیں ہوگی اور ایک آدمی اتنے سارے لوگوں سے کیسے بحث کر سکتا ہے تم ایسا کرو کہ اپنے میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو تو وہ بحث کرے اس کی بات سب کی بات ہوگی تو یہ جتنے بھی آئے تھے کرا سلف المام کے مسئلے میں مناظرہ کرنے کے لیے سب نے اسرائیل کو پسند کیا کہ ہاں حضرت آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں سے بحث کرنا تو بہت ہی مشکل اور دشوار بات ہے ایک آدمی سب سے کیسے بحث کر سکتا ہے ہم ایسا کرتے ہیں ہم اپنا اپنا نمائندہ فلاں کو منتخب کرتے ہیں یہ آپ سے بحث کرے گا حضرت امام آزم ابو حنیف رحمتہ اللہ اس بحث اور مناظرے کا فیصلہ خود ہی کر دیا یہ فیصلہ تم نے خود ہی کر دیا کہ جب تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ اتنے سارے لوگوں سے بحث کرنا ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے ایک ہی نمائندہ جو ہے اس کی بات تمہاری بات ہوگی تو یہی تو امام بھی کرتا ہے کہ امام سب کی طرف سے تیراج کر رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے اس کے کھڑے ہونے والوں کو جو ہے کیا ضرورت ہے تیراج تو حضرت امام اعظم نے یہاں نہ تو قرآن کی بات کی ظاہری طور پر نہ حدیث کی بات کی بلکہ اسی حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ نے اس طرح سے مسئلہ جو ہے وہ سمجھا دیا اور بڑے جو ہے قابوی کتاب میں چپ کر اب کر چلے گئے یہ, یہ شان ہے حضرت امام ابو کا رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح سے جو ہے وہ مسائل تو حل فرمایا کرتے اور بہت سے واقعات ہیں ایک تو واقعہ نہیں ہے میں جانے کتنے واقعات کتابوں میں ان کے حوالے سے جو ہے وہ مذکور ہیں اور میں کیا کیا کچھ بھی جو ہے میں, ان کے بارے میں عرض نہیں کر سکا ہوں ان کی جو جلالت شان ہے وہ تو کہیں ارپ و اعلیٰ ہے اور میں تو اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ ان کے کسی ایک مسئلے کے نکات تو کما کسی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ذہین تھے اور ان کی یہ ذہانت کبھی کبھی زرافت کا رنگ بھی پیدا کر دیتی تھی اور وہ اس طرح سے کہ ایک ایک موقع یہ آیا کہ جناب بال بنوا رہے تھے حجام سے حجام سے, سے فرمایا کہ بھائی ایسا کرو کہ جہاں کہیں سفید بال آئے ایک دو بال ہوگا اس کو اکھیڑ دینا حجام نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ سفید بال جتنے اکھیڑے جائیں گے اتنے ہی زیادہ اور پیدا ہوں گے سفید بال جتنے اکھیڑے جائیں گے اس سے کہیں زیادہ پیدا ہوں گے حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ کالے جتنے بال ہیں وہ اکھڑتے چلے جاؤ گے. اور زیادہ اگیں گے اور زیادہ کالے بال ہوں گے تو اس وقت ایک بڑے جلیل قدر شخص تشریف فرما تھے انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ کی بھی کیا شان ہے کہ اس موقع پر بھی جو ہے آپ نے اپنی ذہانت کو جو ہے وہ جو ہے وہ ظاہر کر ہی دیا حجام سے بھی آپ نے جو ہے دیا آپ کے دور حیات ایک بہت ہی بڑی ذلالت کرنے والا رافزی اور بڑا جو ہے غلیظ قسم کا رابطی تھا اور وہ بدبخت حضرت سیدنا عثمان ضنی رضی اللہ تعالی ان کی شان میں بڑی جو ہے بے بات کرتا تھا بڑی گستی کرتا تھا یہاں تک کہ حضرت عثمان ضنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودی کہا کرتا تھا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ اس نے کہا کہ حضرت آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی میری بچی کا رشتہ جو ہے کہیں طے کرا دیں تو آپ کی بڑی جو ہے وہ مجھ پر احسان اور مجھ پر جو ہے آپ کی بڑی جو ہے یہ مہربانی ہوگی آپ میرا یہ مسئلہ حل کرو حضرت امام آزم ابو گنی پر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بھائی بات یہ ہے کہ ایک شخص مجھے بڑا معقول نظر آیا بہت ہی شریف ہے بہت ہی دولت مند ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑا متقی پرہیزگار ہے تحج گزار ہے بس اس کے اندر ایک بات ہے وہ ہے یہودی اگر آپ بھی کیسی بات کرتے ہیں آپ بھی کیا بات کرتے ہیں یہودی سے جو ہے میری بیٹی کا رشتہ کرانا چاہتے ہیں اور یہودی سے میری بیٹی کا رشتہ طے کروانے کے در پہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا جب تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی نے ایک یہودی کو اپنا داماد بنا لیا تھا تو تجھے جو ہے یہودی کو داماد بناتے ہوئے کیا اجر ہے انتہائی مبوط ہو کر رہ گیا اور اپنے اس غلیف اور اپنے اس نجس اور ناپاک عقیدے سے بھی تائب ہو گیا تو حضرت امام آزم ابو نہیں پر رحمت اللہ اب آپ دیکھیے کہ ان کے ان بے دینوں کے یہ عقیدے ہیں اور یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتلاؤں کہ ایسے یہ خبیص اور ایسے بے دینوں مرتد ہیں کہ شیخ حضرت شیخ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں آپ اس واقعے سے اندازہ کیجئے اور پھر ذرا اپنا بھی جائزہ لیجئے ایک بدبخت نے کسی قسم کے رابضی نے اپنے گھر میں دو گدھے پالے ہوئے تھے ایک نے تو ایک کا نام تو بدبخت نے ابو بکر رکھا ہوا تھا اور دوسرے کا نام عمر رکھا ہوا تھا اتفاق یہ ہوا کہ ان میں سے ایک گدھے نے لات ماری اور یہ ہلاک ہو گیا کسی نے آ کر بتلایا کہ حضرت وہ فلاں جو خبیز تھا اس کو گدھے نے لات ماری اور وہ ہلاک ہو آپ کی زبان پر فوراً یہ کلمات جاری ہوئے کہ جس کا نام عمر رکھا ہوا تھا اسی نے لات ماری ہوگی جب جا کر دیکھا تو واقعی اسی اسی میں لات ماری ہوئی جس سے وہ ہلاکت سے جو ہے دو چار ہوا تو اب دیکھیے یہ تو ان کے معاملات یہ ان کے نظریات ہیں یہ ان کے اوتار ہیں اور یہ ان کے عقیدے ہیں بدمختوں بک کے لیکن آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب ان بدبختوں سے روابط استوار رکھتے ہیں ان بدبختوں سے تعلق ہم قائم رکھتے ہیں اور ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے بغض و عداوت کسی کا کرنا یہ ہمارے نزدیک کوئی مایوب چیز نہیں یعنی بظاہر اب اللہ تعالی عالم دلوں کا حال تو اللہ تعالی جانتا ہے لیکن یہ کیا ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ ہے ہمارا باطن کچھ ہے اور ہم محلے داری کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو جو ہے جناب اپنی خوشی میں بھی اور اپنے معاملات میں ان کو شریک کرتے ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور حضرات صحابہ کا جو دشمن ہے جو باغی ہے اس سے کس طرح سے ہمارا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ ان سے ہم کسی قسم کا جو ہے تعلق وقت رکھیں یہ میل یہ موجت اور یہ تعلق والا کوئی معاملہ ہم ان سے کریں یہ سخت ناجائز و حرام یہ سمجھ لیں آپ اس میں یہ نہیں دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی ہے پڑوسی سے تو حضور نے جو اتنے جو اخلاق کے اخلاقیات کے معاملات کیے ہیں وہ حضور تھے انہی کا تو یہ حکم ہے وہ جو صاحب کھلتے عظیم ہیں انہی نے تو یہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو اپنے ان, کو ان سے دور رہو اسی میں تمہارے ایمان کا تحفظ ہے وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی کییادت مت کرو وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت مت کرو ان کے ساتھ ولا ولا ولا نا کیالس ہو نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ کرو نہ ان کے ساتھ جو ہے کھاؤ نہ ان کے ساتھ پیو نہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ یہ اسی ساجین کا تو فرمان ہے یہ تو نظر آ گیا کہ جناب حضور نے جو ہے ایسے کیا مگر یہ, یہ نظر نہیں آتا یہ نہیں وہ حضور تھے وہ جانتے تھے کہ میرے اس سلوک سے اس کو ایمان مل جائے گا اس لیے آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کرتے تو اور ایسا ہوا آپ کو خبر ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے جائزہ لینا چاہیے اپنے ایمان اور اپنے عتیدے کا تحفظ کرنا چاہیے یہ محلے داری کل قیامت میں قائم نہیں آئے گی قبر میں یہ محلے داری اور یہ یہ پڑوس کا لحاظ کام نہیں آئے گا یہ انہی سے کیجیے یہ حسن سلوک اور یہ پڑوسیوں کے حقوق انہی سے کیجیے کہ جو صاحب ایمان ہیں یہ ان کے لیے ہیں یہ ان بیبانوں کے لیے نہیں بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق گنا فرمائے بابر طبعان الحمد اللہ رب العلم